بیماری دوا شفا ربی بن قیسم نے فرمایا گناہ بیماری ہے توبہ دوا ہے اور اس گناہ کا چھوٹ جانا شفا ہے